جی صابر نائنٹی نائن بھائی بڑی دیر کے بعد میرے بھائی تشریف لائے ہیں تو یہ اب تو چونکہ ان کے بعد کسی کا ہاتھ بھی کھڑا نہیں ہے آج تو یہ پھر آہ لمبا سوال بھی یقیناً کرا سکیں گے تو صابر نائنٹی نائن ماشاء اللہ تشریف لا رہے السلام علیکم صاحب جزاک اللہ ماشاءاللہ اللہ باپنی. اب آپ سنتے ہیں جب طبیعت خوش ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جلدا دے حضرت صاحب میرا آج تو بہت ہی چھوٹا سا سوال یہ ہے وہ آج ہی میرے ساتھ پیش آیا ہے وہ یہ کہ نماز فطر کے اندر تیسری رکاط میں دعائی کنود اگر بھول جائیں اور نیچے جا کر سلام کر دے سلام دے چل جائے تو کیا ہماری یہ جماعت بدر کی ہو جائے گی یا کہ مجھے دوبارہ اسے پڑھنی شروع کرنی چاہیے یا اس کی متعلق ہوئی تھی ذاکر لوق ہے جی صافر بھائی شکریہ ویسے بغیر کسی کیا کہتے ہیں موالگے کے ماشاءاللہ آپ کی آواز بہت پیاری لگتی ہے ہے بھی بڑی پیاری تو بھیتر آپ دوبارہ بار بار پڑھ لیں جب سیتا صاحب ضروری ہو اور نہ کیا جائے تو نماز واضح الرادہ ہوتی ہے لہذا اس کو دوبارہ پڑھنا چاہیے آپ نے چونکہ دعائیں کبوت نہیں پڑھی دعائی کبوت واجب ہے اور سجدہ صاحب بھی نہیں کیا سرانتے متروں کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا جی